من اجل اجلجیل الفیل اصمن الجہدین جیل المقامہ الاسلامی جہادیوں کی وہ تیسری نسل جو کہ اسلامی عالمی جہاد میں شریک ہوگی استاد و مساطر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ گیارہ ستمبر کے واقعات عراق پر قبضہ اور فلسطینی انتفاضہ انقلاب کے عروج پر پہنچنے اور پھر بغیر کسی فیصلے کے چوراہے پر کھڑے ہو جانے جبکہ فلسطینیوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ خرچ کیا اور جو کچھ ان کے ترکش میں تھا وہ سب انہوں نے استعمال کیا جبکہ امت تماشبین کی طرح تماشا کرتی رہی اس لیے کہ ان کے اکثر علماء خاموش ہیں اور حکمران جو ہیں دباؤ میں رکھتے ہیں اور تحریکوں کو مفلوج کیا جاتا ہے ان تمام حالات کے نتیجے میں استاد یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ امید ہے اور میرا یہ گمان ہے کہ ایک نئی جہادی نسل وجود میں آئے گی یہ نئی جہادی نسل جو ہے یہ تیسری جہادی نسل ہوگی اس لئے کہ پہلی جہادی نسل جو ہے وہ انیس سو کی ابتداء سے انیس سو ستر کے انتہا تک ان کی مدت ہے اور ان کا کام وہ کردار رہا ہے یعنی بیس سال انیس ساٹھ سے انیس سو اسی تک پہلی نسل کا کردار رہا ہے انیس سو اسی سے دو ہزار تک دوسری نسل کا کردار رہا ہے اور دو ہزار کے بعد خصوصاً گیارہ ستمبر کے حملے کے بعد جہاد کا جھنڈا تیسری نسل کے ہاتھوں میں آ چکا ہے اور استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ ان سب کی تاریخ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چھٹی فصل میں ذکر کروں گا پہلی نسل جنہوں نے بنیاد رکھی جنہوں نے بہترین قربانیاں دی اور جنہوں نے اس روشن راستے کو اپنے خون سے منور کیا اور جنہوں نے عظیم عظیم قربانیاں دیں اور امت کو عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد بیدار کرنے کی کوشش کی وہ پہلی نسل تھی اور دوسری نسل نے اس جنڈے کو اٹھایا اور پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے افغانستان میں ایک بہت بڑا میدان کھول دیا اور پھر انہوں نے افغانستان میں آ کر تقریباً دس بارہ سال تک اپنے تجربات میں اضافہ کیا اور وہ ان جہادی تجربات کو لے کر بوسنیا چلے گئے چینچنیا چلے گئے اور اپنے ممالک کی طرف چلے گئے اور ہر جگہ جا جا کر انہوں نے مختلف تحریکیں اٹھائیں اور مختلف قسم کے جہادی دعوتوں اور کاروائیوں کا آغاز کیا آخر گیارہ ستمبر کا یہ واقعہ پیش آیا اور ایک نیا موڑ جہاد کے میدان میں آ گیا اور اس نئے موڑ میں جہاد کے جنڈے کو تھامنے والے یہ تیسری نسل ہے استاذ ابو سوری حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دو ہزار ایک کا جو قتل عام ہوا ہے پوری دنیا میں مجاہدین کا خصوصی طور پر جس میں مجاہدین ہدف رہے ہیں اس میں مجاہدین ایک بہت بڑے امتحان اور آزمائش کا شکار ہوئے جس کے نتیجے میں تقریباً دوسری نسل ختم ہو گئی صاحب مصاف صرح حفظہ اللہ فرماتے ہیں میں چونکہ اس دوسری نسل کا ایک فرد ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے نظریات ہمارے تجربات اور ہم کیوں لڑے ہیں اور ہماری یہ لڑائی کفار کے ساتھ کیوں ہے ان تمام باتوں کو سمجھے تو اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایسا نہیں کہ ہر نئی نسل آ کر کام کو صفر سے شروع کرے اور دوبارہ سے شروع کرے نہیں بلکہ آپ حضرات کو چاہیے کہ ہماری ان تجربات سے فائدہ اٹھائیں اساب مصعب صور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں امانت کا ایک حصہ تیسری نسل کو جو کہ جہاد کا جھنڈا اٹھانے والی ہے اس کتاب کے ذریعے یہ امانت ان کے حوالے کروں اور منہجی اعتبار سے فکری اعتبار سے اور تحریکی اعتبار سے تاریخی اعتبار سے میں ان کو یہ باتیں سمجھاؤں اور بتاؤں تاکہ وہ بھی بصیرت کے ساتھ مکمل تدبر کے ساتھ اس راستے پر چلیں اور وہ کاروان جس نے بہت ہی عزت کا راستہ طے کیا اور بہت لمبا راستہ انہوں نے قربانیوں کے ساتھ طے کیا جس میں ہزاروں شہدہ کا خون ہے اور ایک ایسی نسل ہے وہ جس نے تاوتوں کے جیل میں بڑی تکلیفیں جیلی ہیں اور بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسری نسل کے مجاہدین تیسری نسل کو جھنڈا اس حالت میں تھمائیں کہ اس کو پتا ہو کہ ہمارے آباء اجداد اور ہمارے سلف صالحین کا تجربہ کیا رہا ہے ادلا بد علی جیل الجہاد القادم من جزور ہی آنے والی جہادی نسل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے جہاد کی بنیاد اور جڑیں کیا ہے وہ حق میں اصلاف ہی اور اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے صلیف صالحین اور بزرگوں کے تجربات سے سیکھے وہ سعر علی انوارما قدم و فکرا و تجربتاً اور ان پر لازم ہے کہ وہ اس پرنور راستے پر چلے جو کہ ان کے سلیف صالحین نے بنایا ہے فکری اعتبار سے تجرباتی اعتبار سے اور رہبر اور رہنما کی حیثیت سے من خلال میں جذور اس تاریخیہ منذ تاریخی من بدع اور یہ معلومات اور یہ سمجھ کیسے ہوگی جب سے ہماری اور کفار کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے اس تاریخ کو سمجھنے سے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں گی اس لیے استاد یہ فرما رہے ہیں کہ صلف صالحین نے آپ کے بزرگوں نے پہلی نسل نے اور دوسری نسل نے جو کچھ کیا ہے جو تجربات ان کے ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھائیں اس زمانے کی اسلامی انخلابی تحریکوں کی ابتدا بیسویں صدی کی ابتدا سے ہوئی ہے اور آج تک جاری ہے اس میں بہت زیادہ بہترین تجربات موجود ہیں خط نظر اس کے ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے دروس عنادی بہت بڑے بڑے اسباق اور عبرتیں اس کے اندر موجود ہیں اسی طرح جہادی تجربات جو کہ ساٹھ کی دہائی سے شروع ہوئے ہیں اس میں آج تک کے لیے ہمارے لیے دروسا و ابرن و منہجن فکر کہ ہمارے لیے اسباق ہیں عبرتیں ہیں منحج ہے فکر ہے اور ایک جھنڈا ہے ولابد علی جیل الجہد القادم علیہ اور نئی نسل کو چاہیے کہ اپنے کام کو اس بنیاد پر کھڑا کرے دوبارہ سے بنیاد نہ بنائے صفر سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضروری ہے اس کے لیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی تاریخ کو سمجھے اپنے منحج کو سمجھے پھر اس کو ہضم کرے یعنی اس کو اپنے آپ میں تحلیل کرے اور اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالے تاکہ یہ نئی جہادی نسل اس پرانی زنجیر کی ایک کڑی بن جائے جنہوں نے اسلام کی ترقی کا ایک خواب دیکھا تھا جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے اور جو اعلیٰ نبوا پیغمبری منہج پر اور پیغمبری طریقے پر خلافت راشدہ کو قائم کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ اللہ تو آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں پرانے چراغوں سے آپ کو روشنی ملے گی نئے چراغ نہ جلائیں تو پہلی نسل کی قربانیاں بھی آپ کے سامنے ہوں گی پانچویں فصل اور چھٹی فصل میں اس کا تذکرہ آئے گا اور دوسری نسل کے قربانیاں استاذ فرما رہے ہیں کہ میں خود ان میں سے ایک ہوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ان کے تجربات کو اب آپ تیسری نسل ہیں اور جھنڈا ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں آپ کو تھما رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلومات ہوں کہ آپ کی یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے آپ ان کفار سے کیوں لڑ رہے ہیں اور ہم کیوں لڑے ہیں ہمارے تجربات کیا تھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ تمام باتیں ہم آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ایک بات درمیان میں آ گئی ہے بلجیم والوں کی کہاوت ہے کہ تجربہ وہ کنگھی ہے جو سر کے بال جھڑ جانے کے بعد آدمی کو ملتی ہے تو ہمارے بزرگوں کے تو سر کے بال جھڑ گئے ہیں نا تو اس لیے وہ کنگھی ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ کم از کم ہم ہی اس کنگھی کو استعمال کر لیں اب ایسا نہیں کہ ہم دوبارہ سے تجربات شروع کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا کہ کنگیا ہمیں ملے گی تب تک تو ہمارے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے اس لیے ہمیں ان کے تجربات سے ان کے منہٹ سے ان کے طریقوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے دوبارہ سے زیرو میٹر نہیں ہو جانا چاہیے استاذ فرما رہے ہیں کہ انیس سو چوبیس میں خلافت کا سقوط ہوا اور اس کے بعد ہمارے ازلی دشمن نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ یعنی رومیوں اور ان کے ایجنٹوں نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ سیاسی اعتبار سے ہو دینی اعتبار سے ہو ثقافتی اعتبار سے ہو ان تمام باتوں کا علم جہادی نسل کو ہونا چاہیے حق و باطل کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس جنگ کی بنیادوں کا خلاصہ یہ آپ کو اپنی تاریخ کے پڑھنے سے ملے گا آپ جب اپنی تاریخ کو پڑھیں گے اور یہ جو عالمی کفر ہے اس کی شیطنت اور اس کے ناپاک عزائم کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے جب سے یہ کائنات میں یہ وجود میں آئے ہیں تب سے یہ جس طرح انسانیت اور حق کو نقصان پہنچا رہے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیوں جنگ کر رہے ہیں اور اس جنگ کی ضرورت کیوں ہے اس لیے استاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ ہم نئے آنے والے مرحلے کے لیے ایک مناسب ترتیب اور ایک مناسب منحج لوگوں کو پیش کر سکیں یہاں پر استاد یہ فرما رہے ہیں کہ ان تجربات دروس اور معلومات کی جو ایک لمبی زنجیر ہے اور ایک لمبا تذکرہ ہے اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ عام مجاہد ان باتوں سے جاہل ہو تو شاید اس کے لیے ٹھیک ہو کہ اس کو ان تمام باتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو اکاٹ کرتا ہے فعینساخبت القادم الجہاد و جیلکمہ لبرا منہاد لیکن منتخب جہادی قیادتوں اور نئی آنے والی نسل کو اس بات کی اجازت نہیں ہے اور ان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان گزرے زمانے اور گزرے ادوار سے سبق نہ سیکھے اور عبرت نہ حاصل کرے اور حکمتوں کو نہ سمجھے یہ ان کے لئے جائز نہیں ہے عام مجاہد جو منہج سے بھی دور ہے اس کو شاید اس بات کی اجازت ہو کہ وہ ان باتوں کو نہ سمجھے لیکن جو شخص پوری امت کی قیادت کرنا چاہتا ہے اور امت کی بطور جہادی نسل کے خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ جائز نہیں اور گنجائش اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ تاریخ سے بے خبر رہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلاقت عثمانیہ کا سکوت کیوں ہوا اور کن لوگوں کے ہاتھوں ہوا اور ان یہودیوں اور نصرانیوں نے ہمیں کیا کیا نقصان پہنچائے ہے ازل سے آج تک کائنات کے وجود میں آنے سے آج تک حق و باطل کے درمیان جو مارکہ چلا آ رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے کی اسباب کیا ہیں اور اس کے کی حلول کیا ہیں اس کے کی حل کیا ہیں ان تمام باتوں کو سمجھنا مجاہد کے لیے ضروری ہے بات سمجھ میں رہی ہے بس ویسے ٹامک تلیا مارنے سے نہیں ہوگا اٹکل پچو باتوں سے کام نہیں چلے گا مکمل طور پر بات سمجھ میں چاہیے پہلے سبق میں جیسے استاد نے یہ فرمایا كہ عقیدے اور نظریے کا سمجھنا ضروری ہے اسی طرح اب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے دنیا کی سیاستوں کے بارے میں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے كوئی مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں ایک بات یہاں پر یہ عارض کرنا چاہتا ہوں كہ یہ جو سفیزم ہے اس زمانے میں اس کا خلاصہ یہ ہے خطہ نظر بزرگوں کے اور صلف صالحین کے اور ان حضرات کے جو کہ تزکیت النفس میں مصروف ہیں ہم سب کے سب تزکیت النفس کے محتاج ہیں یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے میں یہاں پر صوفی کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس زمانے میں کفار کی طرف سے باقاعدہ اس کی تشہیر کی جا رہی ہے اور اس کو حوصلہ دیا جا رہا ہے اس جدید صوفیزم کا مطلب کیا ہے اس جدید صوفیزم کا مطلب یہ ہے کہ سیاست سے کوئی کام نہ رکھو بات سمجھ رہے ہیں سیاست کے کنار آکش ہو جاؤ یہ جدید صوفیزم ہے حتیٰ کہ استاذ نے آگے ایک جگہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں قادری طریقت کا ایک پیر ہوتا تھا وہ نئے شاگردوں کو جب قبول کرتا تھا نئے مریدوں کو تو ان کو یہ کہتا تھا کہ رکعت لطر کی سیاست کہ سیاست کو چھوڑنے کے لیے دو رکعت نماز پڑھو نعوذ باللہ یہ ایک نئی بدعت اس نے ایجاد کی ہوئی تھی تو گویا کہ اس زمانے کا جو سفی ہے جس کا تزکیت النف سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کے یہ کفار کے بینکوں کو غنیمت بنانے کو لوگ ڈاکہ کہتے ہیں یا ان کے شیطانوں کو قیدی بنانے کو لوگ اغواکاری کہتے ہیں تو اصطلاحات کی بات یہاں پر ہو رہی ہے جیسے ثقافت کہا جاتا ہے زیر ناف ثقافت کو اس طرح کی بات ان لوگوں نے صوفیزم کے لیے بھی استعمال کی ہوئی ہے یعنی صوفی جو کلمہ ہے شاید اس کے اندر بہت اچھائیاں موجود ہوں کہ یہ کلمہ جو ہے کسی زمانے میں عابدین زاہدین مجاہدین مخلصین کے لیے استعمال ہوتا تھا اور وہ لوگ جو کہ اون کے کپڑے پہن لیتے تھے اور تاریخ الدنیا ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور بادشاہوں کو بھی نصیحتیں کرتے تھے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی چلے جاتے تھے ان میں سے بعض وہ الگ موضوع ہے ہم یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سفیزم جو کہ اس زمانے میں ہے اس کا مقصد کیا ہے سیاست سے کنارہ کش ہونا کہ مجھے کیا ہے نواز شریف آیا ہے زردالو آیا ہے, مجھے کیا ہے میں اپنی نماز پڑھتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں اور دین کے کام کرتا ہوں ویا کہ سیاست دین کا کام نہیں ہے اسلامی سیاست جو کہ جمہوریت نہ ہو ویا کہ اس کے نزدیک دین کا کام نہیں ہے تو یہ ہے نیا صوفیزم میرے دوستو اس وقت مجاہدین کے اندر بھی کچھ ایسے صوفی حضرات پیدا ہو چکے ہیں جن سے جب آپ یہ کہتے ہیں بھائی آپ کو تاریخ کا علم ہونا چاہیے آپ کو سیاست کا علم ہونا چاہیے یہ دنیا میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے تواید کا کیا حکم ہے مرتدین کا کیا حکم ہے جمہوریت کے کی کیا معنے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں بھئی ہم تو جہاد اور استشاد کے لیے آئے ہیں جہاد کریں گے اور شہید ہو جائیں گے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے تو یہ صوفی ہیں مجاہدین کے مجاہدین کے طبقے میں یہ صوفی کا طبقہ پیدا ہوا ہے حالانکہ میرے بھائیوں جس شخص نے اسلحہ اٹھایا ہے پھر اس کا یہ کہنا کہ سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بہت ہی ناقابل فہم بات ہے اس لیے کہ اس نے اسلحہ اٹھایا تو پوری دنیا کی سیاست کو تبدیل کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا پوری دنیا کی سیاست کو اور نقشے کو بدلنا چاہتا ہے وہ یہ سیکس بی کو اور دیورن لائن اور اس طرح کے جو نقشے ان کو فار نے بنا دیے ہیں ایک خلافت عثمانیہ کو جو پچاس سے زائد ملکوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہے انہوں نے ہم تو اس نقشے کو بدلنے کے لیے انشاءاللہ اللہ نکلے ہیں الحمدللہ تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ یہ کہتے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوں امیر ذرا کیا کر رہے ہیں مجھے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ فلان بادشاہ کیا کر رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بہت عجیب سی بات ہے تو میرے دوستوں ہمارے اندر یہ جو صوفی طبقہ پیدا ہو رہا ہے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کو صحیح راستے پر لگانا چاہیے بھئی جہاد تو سیاست ہے خود جہاد کے معنی کیا ہے یہ تو سیاست ہے اشد علقفار رحمہ عدل المنطین القافرین ولی جدوفی کم غلبہ یہ تو سب سیاست ہے کہ کفار کے ساتھ آپ استرا رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ آپ اس طرح رہیں۔ یہ تو سیاست ہے سیاست سے مراد چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ جمہوریت ہے کچھ کرسیاں آئی اور کچھ کرسیاں گئی اور کچھ فروخت ہوئی شرابی لٹیرے چور سب مل کر پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں تو لوگ اس قسم کے سیاست سمجھنے لگے ہیں؟ یہ تو سیاست نہیں ہے میکول کی خباست ہے یہ تو میکول کی خباصت ہے جان کو جان روسو لینن ڈاروین کار مارکس ان لوگوں کی خباست اور نجاست ہے یہ سیاست تو نہیں ہے سیاست تو پیغمبروں کا کام ہے کان لمبیا کان الانبیاء ملبیا اوک قال علیہ والسلام کے بنی اسرائیل کے انبیاء آیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کے ساتھ سیاست کرتے تھے یعنی معاملات کو حل کرتے تھے تدبیر کو اختیار کرتے تھے میرے بھائی سیاست تو اس کو کہتے ہیں ساس یسوس برو الامور سیاست کا مطلب یہ نہیں جو کچھ آج کل یہاں پر ہو رہا ہے یہ تو نجاست ہے یہ تو خباست ہے سیاست نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں کو کبھی بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے بھائی ہمارا کیا تعلق ہے سیاست سے نہیں آپ کا سیاست سے تعلق ہے آپ مجاہد ہیں اور آپ مجاہد ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم خلافت لانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی حکومتیں اس وقت کفری طریقوں پر قائم ہیں غیر اسلامی حکومتیں قائم ان سب کو آپ گرانا چاہتے ہیں صحیح ہے نہیں ان سب کو گرا کر آپ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں نا تو سب سے بڑے سیاستدان تو آپ ہیں میرے بھائی سب سے بڑے سیاستدان تو آپ ہیں سیاستدان تو یہ نواز شریف اور دیگر لوگ نہیں ہیں یہ تو قباستدان ہیں یہ تو نجاسدان ہیں یہ سیاست دان نہ ان کو کیا پتا ہے سیاست کیا چیز ہوتی اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو مجاہد بھائیوں کو بہنوں کو خصوصی طور پر یہ وسیعت بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو کہ ہندوستانی الاصل ہیں اور فرانس میں رہا کرتے تھے ان کی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی اس کا مطالعہ کرنے کی تلقین کرتا ہوں تاکہ ہمارے ساتھیوں کو یہ احساس ہو کہ بھائی سیاست اسلام میں موجود ہے اور اسلامی سیاست بالکل ایک الگ چیز ہے اس جمہوری خباس سے اور اس ڈیموکریسی نجاست سے بالکل الگ چیز ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ سیاست میں ہر چیز جائز ہوتی ہے جیسے کہ یہ لوگ شب و روز کہتے ہیں آج کا دشمن کل کا دوست کل کا دوست آج کا دشمن کچھ پتہ نہیں چلتا ان لوگ لیبرل کے ساتھ بھی ان کا اتفاق ہو جاتا ہے شیعوں کے ساتھ بھی ان کا اتفاق ہو جاتا ہے اسلامیوں کے ساتھ بھی ان کا اتفاق ہو جاتا ہے لو لت خالق جللت قدرتو قدرت مقامات تحریری میں جو شاعر کہتا ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ دینار جل جلا ہوئے ہے ناؤز بلّہ تو یہاں پر بھی کرسی کو جل جلا ہو بنانے میں لوگ لگے ہوئے نعوذ باللہ ان کو کیا خبر ہے سیاست کیا ہوتی ہے سیاست کے بارے میں تو ہمارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی امت کے حالات سے واقف ہونا چاہیے خلافت عثمانیہ کیوں ختم ہوئی اس کے اسباب کیا تھے عوامل کیا تھے اس کے بعد ہمارے اقادرین نے کیا کچھ کیا کیسے انہوں نے تحریکیں اٹھائیں اور ان کی تحریکیں بعض کامیاب ہوئی بعض کامیاب نہیں ہوئی اس کی وجوہات کیا تھیں ان تمام باتوں پر عبور رکھنا میرے بھائیوں ہم پر ضروری ہے اس لیے کہ ہم نے اسلحہ اٹھایا ہے دنیا کی سیاست کو اور دنیا کے نقشے کو بدلنے کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ